اشار ہے اپنی ضرورت کی شے کو کسی ضرورت میں کو دے دینا تو اپنی ضروریات کو لوگوں تک پہنچانا ہے اور اس کے اندر فرمایا زہر بھی ہے اور سریاک بھی ہے تو قارون کا مال زہر تھا وہی کا مائل کیا نام لے لیا مال کو جو ہے وہ صحابہ اور اہل بیت کے طریقے پہ چلنا ہے وہ اپنا سب کچھ لٹا دی کیا بات آپ صاحب تشریف فرمائیں بہت ساری بھی اللہ امریکہ سے حسن بانو صاحبہ اور ادنان صاحب نے آفر کی ہے اور اسی طرح دبئی سے جناب ارشد علی صاحب آج سے پہلے صرف تین سو ڈالر آگے بڑھے اس میں دبئی سے ارشد صاحب ہیں ارشد علی صاحب جی انہوں نے تین ہزار گرم کی آفر کی ہے اور مزید یہ کہ آپ کے اس پروگرام کو بہت زیادہ سراہا جا رہا ہے اور پوری دنیا میں مختلف جگہ سے مختلف مقامات کرنے آپ نے ایک کام کی ابتدا کی ہے اور انشاءاللہ تعالی یہ اسی طریقے سے ترفی کرتے کرتے جیسے ابھی جناب صدیق اسماعیل صاحب کے میڈل کا کسی بولی لگائی ہے لیکن سچی بات یہ ہے کہ اصل نے ضرورت اس بولی لگانے کی ہے جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب غلّہ تو آپ نے فرمایا جو سب سے زیادہ بولی لگائے گا اسماعیل صاحب نے ایمان کی گولی گولی موبائل میاں محبوب بیٹھے بیٹھے پیسے خود اپنی دیر سے نکال لیے اور یہ کتنے میاں صاحب یہ بتایا تاکہ میں سب اسکرین پر دکھاؤں کتنے میاں صاحب فورٹی ہے آج ہم نے مسجد میں جمع کیے ہیں جتنے نمازی تھے ان سے یہ 47,000 ہے جو ہم آپ کو پیش کر رہے ہیں 47,000 47,000 روپے میاں صاحب نے یہاں سے مجھے جو مسجد میں جمع کیے تھے وہ انہوں نے دیے ہیں میر خرحمان فاؤنڈیشن کے لیے کے لیے ان بچوں کے لیے جن کے پاس کپڑے نہیں ہیں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے ان بہنوں کے لیے پندرہ روز سے صرف ایک جوڑے پر زندہ ہے ان گوڑوں کے لیے ان بزرگوں کے لیے جہاں ویل چیئر چاہیے بیساکیاں چاہیے جس پینتالیس ہزار روپے کا عطیہ یہ محمود صاحب نبی اللہ کو سلامت صاحب ایک اور بات کا جو ہے ان شاء اللہ بہت ہمارے نئے مہمان آئیں گے ان سے بھی گفتگو کریں گے وہ بجائے بھائی ڈونیشن کی بات کر رہے ہیں اور کروڑ اکہتر لاکھ روپے اور ہمیں بہت آگے جانا ہے بہت آگے جانا ہے آج بتانا ہے جو علماء نے کر دکھایا وہ کوئی نہیں کر سکتا جو رقما رستے دکھایا چھ سات گھنٹے کی لائف یہ گیارہ بجے ہمارے یو ایس کے ٹائم کے حساب سے شروع ہوا ہے ابھی شام تک چلے گا یہ مفتی صاحب نے کل ذکر کیا تھا آ جائے مائک سیل پر جی جی السلام علیکم مفتی صاحب تو بڑے زبردست لگ رہے ہیں بھائی آپ نے برد ہی کر دیا یار چلتا رہنے دے بھائی میں جو ہے دیکھتے رہتے یار یہ کہ ہمارے بھائی ہیں ان کا یہ مانگ کریں جی جی بالکل جی کیا مانگ کریں جناب اس طرح نہیں کریں آپ جاتی نہیں کریں ہمارے ساتھ تو دیکھنے دیں جناب بھائیوں کو تو یار میں بھی کیا فون کروں کیا میں کہتا ہوں کہ میں فون کر کے مفتی کی تاریخیں کرنا شروع کر دیتا ہوں کیا خیال ہے بھائی ہمارے روم کے جو ہے وہ مفتی صاحب جو ہے وہ لوگوں کے لیے پیسے جمع کر رہے ہیں ہمیں تو فخر مطلب ہونا چاہیے اور کیا چاہیے میرے بھائی ہم نے نک اسی کے مسٹر ایم یہ بھائی کیا آپ کا نک ہے مسٹر ایم ایم آئی می چیامانو یہ کیا نک بھائی اللہ خیر کرے کیا مطلب تامل میں آپ نے نک رکھ لیا کیا انگڑوں بنگڑوں کی سمجھ نہیں آ رہی آپ کو اس کی چلیں کوئی بات نہیں خیر جی جی یا مطلب اسپینش میں امی کو بن کے آ ہیں آپ یار تو بھائی یہ کیا ہے لاہور لائنس سال کون چلے کوئی بات نہیں تو ٹرین جی آ جائیں مصطفی آپ جو ہے وہ بنے سمجھائی آرام سے بیٹھے تو <تصفح> <تصفح> <تصفح> <تصفح> آئی ہوپو اے سچو بھائی ہمارے مفتی صاحب مفتی نعیم صاحب جو ہے, وہ جیو پر جو وہ سوات کے متاثرین کے لیے پیسے جسے جمع کر رہے ہیں. تو اگر آپ نے سے جمع کر تو اگر آپ نے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ